دیگر علما کرام ذمہ داران جمعیت میرے دینی بھائیوں اور قابل احرام اور بہنوں اللہ العالمین نے دین اسلام ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کے طور پر عطا فرمایا ہے ایک ایسا دین ہے جس میں ایک انسان کا تعلق اللہ سے بھی صحیح ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے بندوں سے بھی صحیح ہوتا ہے اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ جب زندگی میں آتا ہے تو ایک انسان دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے دوسروں کے لیے بھلائی کا رحمت کا ذریعہ بنتا ہے لیکن اگر ایک انسان اسلام کو اپنی فکر اور اپنے فلسفے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے اور سیاسی نظریات سے متاثر ہو کر اسلام کی نئی تعبیر اور نئی تشریح کرنے لگ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک سیاسی دین بن کر رہ جاتا ہے اسلام اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے جو ساری انسانیت کی نجات اور کامیابی کے لیے دیا گیا ہے ایک انسان اگر اسلام کو اپناتا ہے تو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے لیکن ایک انسان اگر سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے اور بنیاد اسی کو بناتے ہوئے اسلام کی تشریح اس کی روشنی میں کرتا ہے تو یہیں سے سارا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے انسان کا بگاڑ اس میں یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے دین کو یوں کا توں سمجھنے کی بجائے اور جیسا بتایا گیا ہے ویسے عمل کی بجائے وہ اپنی اپر سے ایک دین اور ایک بلسفہ گھڑے اور پھر اسلام کو زبردستی اس کے مطابق مروڑنے کی کوشش کرے اسلامی تعلیمات کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے اسلام آج عالمی سطح پر گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے ہر آدمی عموماً چاہے اخبارات کے اعتبار سے ہوں یا سوشل میڈیا کے اعتبار سے ہو ٹیلی ویژن ہو یا اسی طرح سے عام لوگوں کی آفسوں میں اور سکولوں میں اور کالجز میں بات چیت ہو آج عمومی طور پر اسلام اور مسلمان گفتگو کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور اسلام کے تعلق سے بہت سارے احکام طلاق کا مسئلہ یا اسی طرح سے دوسرے مسائل اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ اسلام کے بارے میں جس پر گفتگو ہو رہی ہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے آج انسانیت ساری دنیا کے اندر ساری انسانیت دہشت گردی سے پریشان ہے اس کی شکار عام لوگ ہیں اور مسلمان بھی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہیں ساری انسانیت آج دہشت گردی سے پریشان ہیں لیکن بدقسمتی سے میڈیا کے ذریعے سے اور کچھ لوگ جو میڈیا میں ہیں ان کے ذریعے سے جانتے بوجھتے اور بعض لوگوں سے انجانے میں اس چیز کا تعلق اس برائی کا تعلق اسلام سے جوڑا جا इस्लाम ہے اسلام ایک دین ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی لیکن اگر ایک اس انسان اسلام کی تعلیمات کو اپنی عقل سے سمجھ سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے اور اس کی غلط تعبیر کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ غلط عمل کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور چاہے نام اسلام کا لے تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہوتا ہے ویسے ہی جیسے ہمارے ملک کا قانون اگر کچھ ہو اگر اس کی کوئی اور تشریح کر کے کوئی انسان غلط کام کرے تو ایسا آدمی ہمارے قانون کے اعتبار سے ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے مان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اسلام کی. کسی کے عمل کی وجہ سے کسی کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کا دین ذمہ دار قرار نہیں پاتا ہے جس چیز کو وہ فالو کرتا ہے جس دین کو اپناتا ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے بد سے ہوا یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ جو اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کو عام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد بہت سے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مسلمان ہیں اور اسلام کا نام لے رہے ہیں لہٰذا یہ کچھ جو کچھ دہشت گردی کا کام کر رہے ہیں یہ اسلام ان کی شکشا ہے اسلام کی تعلیم ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام آج سے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حاضر ہوا اور آپ نے اس قرآن کو سمجھایا اس کے مطابق زندگی گزار کے بتایا اسلام آج اپنی اصل شکل میں باقی کسی انسان کے لیے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے تو اس کو اسلام کے اصل سورسز کو دیکھنا پڑے گا اس کو قرآن دیکھنا پڑے گا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھنی پڑیں ہاں اگر کسی کو مسلمانوں کے بارے میں بات کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کون سے زمانے کے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا بعد والے آج کے یا آج سے سو سال پہلے یا کوئی آدمی پوچھتا ہے ہندوستان کے یا کسی اور ملک کے ہر علاقے کے ہر زمانے کے مسلمانوں کا حال الگ رہے گا. ہمارے ملک کے مسلمانوں کا حال الگ ہوگا کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے سعودی عرب میں جاتے ہیں انڈونیشیا میں جاتے ہیں مصر میں جاتے ہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں مسلمان ہر علاقے کے اعتبار سے ان کا معاملہ الگ ہوگا کہیں پر لوگ اچھے ہوں گے کہیں پر بے دن بھی ہوں گے کہیں پر ان میں کمزوریاں ہوں گی کہیں بگاڑ ہوگا لہذا مسلمان کسی ایک علاقے کے کسی ایک ملک کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی کہ آج ہندوستان میں کسی ایک دھرم کے ماننے والوں کو پوری دنیا کے دھرم کے ماننے والوں کا ذمہ دار اور ریپرزینٹیٹو قرار دیا جائے اس سے برا یہ ہے کہ ان کو اسلام کا نمائندہ قرار دیا جائے اسلام کا نمائندہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں آپ کے کمپین ہیں لہذا اسلام کے بارے میں آج ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اسلام کے بارے میں بہت بڑی غلطی آج میڈیا کے بعض حضرات کی طرف بھی ہو رہی ہے کہ بعض مسلمانوں کی غلطیوں کو وہ اسلام سے جوڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ شاید اسلام بھی یہی سکھاتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام اپنی ذات میں ایک دین ہے اور لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو فالو کریں لیکن اسلام کے لیے ضروری نہیں کہ کسی قوم کو فالو کریں اسلام قوانین اور اصولوں کا مجموعہ ہے لیکن مسلمان زمانے دور علاقے کے اعتبار سے بدلتے ہیں ان کی بنیاد پر اسلام کے بارے میں فیصلہ کرنا غلطی ہوگی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا اِنَّ اللَّهَ لَا يفِقْبُ الْمُفْسِدِينَ زمین میں فساد مت برپا کریں زمین میں مسچیز اور کرپشن کریٹ مت کر ان اللہ علیہ فکب المفدین اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو بگاڑ پیدا کرنے والوں کو مسچیف اور کرپشن کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے فساد کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے سوچ کا بگاڑ یہ بھی فساد ہے اسی طرح سے زبان کا غلط استعمال قلم کا غلط استعمال یہ بھی فساد ہے یا اسی طرح سے انسان کی جو کرتوت ہوتی ہے اس کے جو کام ہوتے ہیں یہ بھی ایک بگاڑ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرے تو دنیا میں فساد کئی اعتبار سے ہوتا ہے فکری اور قول کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے سارے فساد اسلام نے منع کرتی ہے آپ زبان کا غلط استعمال کریں جس سے سماج میں بگاڑ پیدا ہو یہ بھی غلط ہے آپ اپنے ذہن کو بگاڑیں تو آپ کی زندگی میں بگاڑ آئے گا پورے سماج میں بگاڑ آئے گا آپ اگر ایک آدمی پر ظلم کرتے ہیں وہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا ظلم کا جواب ظلم سے بغاوت سے آپس کی دشمنیوں سے اور زمین میں رشتہ داریوں اور قوموں اور سماج کے برباد ہونے کے نتیجے میں سامنے آئے گا لہذا اسلام نے ہر ہر انسان پر فسال اور بگاڑ کو منع کیا ہے بلکہ آپ اس آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زمین میں فساد پیدا مستر ہے اللہ نے فرمایا والا تبدیل فساد اب زمین میں فساد کی چاہت بھی مستر اس پچلی کہ ساری مصیبتیں چاہت سے شروع ہوتی ہیں ایک انسان برائی کرتا ہے برائی پہلے دل کی زمین پر آتی ہے پھر یہاں زمین پر آتی ہے ایک آدمی پہلے انٹینشن لیتا ہے انٹینشن کرتا ہے نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے پھر ارادہ کرنے کے بعد اس کو جیسے ہی برائی کا موقع ملتا ہے وہ برائی کرتا ہے اگر برائی دل کی سطح پر ارادے ہی کی سطح پر ختم کر دی جائے تو زمین کی سطح پر آئے گی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ولا دب عل فساد عربی زبان میں دب عل فساد ببا کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا کہ تم زمین میں فساد کی چاہت بھی مت رکھو کیونکہ چاہت یہ بھی ہو سکتی آج نہیں کل تو ایک انسان زمین میں فساد کی بگاڑ کی اور مسجد کی چاہت بھی نہ رکھے وہ زمین میں امن اور خیر اور بھلائی کی چاہت رکھے یہ اسلام کی تعلیم ہے لیکن بدقسمتی سے آج دنیا میں جہاں دوسری قوم کے بگڑے ہوئے افراد ہیں ہر قوم میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں وہی مسلمانوں میں بھی ہیں یا ایسے لوگ جو اسلام کا نام لے کر زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں جن میں سے داعش یا آئس آئس جیسی تنظیمیں القاعدہ جیسی تنظیمیں یا حض تحریک جیسی اور بھی اس کے علاوہ کئی تنظیمیں ہیں جو اسلام کے نام پر کچھ کام کر رہی ہیں اور زمین میں فساد پیدا کر رہی ہیں اور لوگوں کو اس سے اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں بات پائدا اور پیدا اور بھاؤنا پیدا ہوتی ہے کوئی سمجھ رہے ہیں اسلام ایسا ہے جب مسلمان ایسے تو اسلام بھی ایسی ہو لیکن یاد رکھیں کہ اسلام کا اور دہشت گردی کا اور اس طرح کی تنظیموں کا دور دور تک رشتہ رہی ہے آج کے اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ اسلام کس طرح سے امن کا دین ہے اسلام کس طرح سے دہشت گردی کو کنڈیم کرتا ہے اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ داعش جیسی یا آئس آئس جیسی تنظیمیں یہ ایک تنظیمیں ایک طرح کی کئی تنظیمیں ہیں اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ تنظیمیں نہ صرف ساری دنیا کے لیے مصیبت ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بھی مصیبت ہے مسلمان نوجوانوں کو خاص طور سے اور ہر کمیونٹی کے نوجوانوں کو اس طرح کی دوسری بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو سماج میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہیں لوگوں کو بانٹ کر ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہیں ملکوں کے انگر علاقوں کے انگر جان اور مال کا نقصان پیدا کرنے کے لیے تحریکیں چلاتی ہیں ایسی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے خاص طور سے نوجوانوں کو اس لیے کہ آج کا جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے یہ دور بہت ہی خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کے ایک کونے میں رات کے اندھیرے میں کچھ ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر وہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے تو ایک بگاڑ پہلے زمانے میں ایک علاقے میں رہتا تھا اور اس کو پھیلنے کے لیے زمانہ لگتا تھا اور بال اوقات اس کے پھیلنے سے پہلے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا تھا آج ایسا نہیں ہے آج ایسا ہے کہ ایک بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے لوگ اٹھے اس سے پہلے وہ دنیا میں پھیل جاتا ہے لہذا جو چیز پھیلنے کے اعتبار سے بہت آج خطرناک ہو چکی ہے اس کے لیے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ذہنوں سے ختم کر دیا جائے ایک برائی کو اگر آپ ذہنوں سے ختم کر دیں آپ اس کو آئیڈیولوجی کی سطح پر ہی قتل کر دیں تو وہ پھیل کر لوگوں کے لیے زمین پر بگاڑ کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے اگر آپ لوگوں کو نوجوانوں کو خاص طور سے ان برائیوں کا ریسیور نہ بننے دیں ان برائیوں کا ریسیور نہ بننے دیں تو یہ برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی ذہنوں کو اگر یہ برائیاں بگاڑتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے تو یہ نوجوانوں کے لیے فساد اور نتیجے میں ساری انسانی کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا تو خدا سے کلام یہ کہ داعش جس کو اگلی زبان میں داعش کہا جاتا ہے لیکن انگلش میں اس کے لیے آئس آئی ایس نام ہے تو اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں شرم شروع میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کو لگا کہ معلوم میں اچھی باتیں چلی گرافت آ رہی ہے مسلمانوں کی حکومت آ رہی ہے لیکن ارف علماء خاص طور اور دنیا بھر کے اہل حدیز اور سلفی علماء خاص طور سے انہوں نے اس تنظیم سے اس کے عام ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو خبردار کر دیا تھا اور آج تک اس بارے میں وہ خبردار کر رہے ہیں نہ صرف سلفی اور اہل حدیض عالم بلکہ عام طور سے امت کے دوسرے طبقات اور دوسرے مرتبہ دوسرے مذہب کے علماء جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی اس تحریک کا بائپاٹ کیا ہے کہ اس کو بھی کنڈیم کیا ہے آئیے سلسلے میں کچھ حقائق ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس تنظیم کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہو اس کے نقصانات کیا ہے سمجھنے میں آسانی ہو دہشت گردی کیوں ہوئی ہے اس کو ہم اس کے بعد بھی دیکھیں گے اسی کے خاص طور سے اس کو اسلام سے جو, جو جوڑا جا رہا ہے اسلام یہ سکھاتا اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وقت میں بات بہت کم ہے اس سے بہت تیزی سے میں بہت ساری باتیں کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جس تنظیم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو آج دہشت گردی کا نمائندہ تنظیم ہے یہ دہشت گردی کی ایک نمائندہ تنظیم ہے اس کا عربی میں اس کے لیے عرب علماء یا عرب زمان عرب علاقوں میں اس کو داعش کہا جاتا ہے دار اریف آئن شی کی چار لیٹرز ہیں عربی زبان کے اس سے مل کر یہ لفظ بنا ہے اور انگلش میں آئی ایس آئی ایس اس نام سے اس کو یا آئی سیز یا انڈیا میں بہت سارے مراٹھی والے اس کو ای سیز بھی کہتے ہیں تو یہ جو تنظیم ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے اس کا, اس کا نام کیوں ایسا پڑا انہوں نے اپنے بارے میں کہا دولت الاسلام بل عراق و شام دولت بل عراق والشام شام تو یہ دولت کے دال اور اسی طرح سے اسلام کا علف اور عراق کا عین اور اسی طرح سے شان کا چین تو داعش جو نام ہے یہ اس وجہ سے پڑا ہے دولت العراق بل دولت الاسلام بل عراق اب اسی طرح سے انگلش میں اس کا جو نام ہے وہ آئس آئیس ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے لیے انگلش میں نام جو اختیار کیا اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیری اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیری تو آئی ایس آئی ایس اس طرح سے ان کا نام یہ پڑا ہوا ہے اس تحریک کے بارے میں بات ہے کہ پہلے یہ القاعدہ میں تھے یہ القاعدہ ہی کے لوگ تھے بعد میں جا کر یہ القاعدہ سے الگ ہوئے اور 29 جون 2014 کو ان کے سر یعنی ان کا ہیڈ جو تھا ابو بکر البغدادی اس نے خلافت کا اعلان کر دیا یہ 29 جون 2014 کی بات ہے اس نے کہا کہ مجھ کو سب لوگوں نے مل کر جو ہماری کاؤنسل ہے اس نے مل کر مجھ کو خلیفہ بنایا اور وہ رمضان کا مہینہ تھا اس میں اس نے اس طرح کا اعلان کر دیا اور خود بھی دیا اس تنظیم کے بارے میں جان لیں کہ اس کو ملک دنیا بھر کے تقریباً ساٹھ ملکوں نے اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے یہ ٹیرٹ آرگنائزیشن ہے اور ساٹھ ملک دنیا کے ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ تنظیم دہشت گرد ہے اسی طرح سے آپ غور کریں تو اس تنظیم کو سات مارچ دو ہزار چودہ کو دہشت گرد تنظیم کرا دیا سعودی عرب تھی. اگر آپ غور کریں تو دو ہزار چودہ میں انتیس جون کو ان کے ہیڈ نے یہ ہی کہا کہ مجھ کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور باقاعدہ اس کا جو ہے یعنی خلیپہ چنا گیا ان کے نزدیک ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں ہم اس کو گمراہ مانتے ہیں لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تحریک چل رہی تھی اور ان کا ان کی کاروائیاں چل رہی تھی اور عرب دنیا میں یہ لوگ معروف تھے 2006 हजार छह से इनकी कार्रवाइया चल रही थी तो उस यानी खिलाफत के ऐलान से पहले अरब के उर्मा ने बल्कि सऊदी गवर्नमेंट ने इसके दहशतगर तंजीम होने का ऐलान कर दिया इसलिए आप देखेंगे कि 7 मार्च 2014 को बीबीसी का वेबसाइट अगर आज भी आप देखें तो उसमें बीबीसी की वेबसाइट पर यह न्यूज आज भी मौजूद है कि एन इंटीरियर मिनिस्ट्री اسٹیٹمنٹ آل سو کلاسیفائیڈ ٹو جہاد گروپ فائٹنگ ربرا فرنٹ اسلامکراک ٹرور یعنی سعودی عرب نے سعودی عرب نے ٹیرور کے طور پر ان دونوں کو متعین کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ कि اسٹیٹ نام سے جو تحریک چل رہی ہے جو گروپ قائم ہے یہ بہتر تنظیم ہے سات مارچ دو کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا اور بی بی سی کی ویب سائٹ میں آج بھی موجود ہیں اسی طرح سے انڈیا کی ہوم منسٹری نے بھی ہمارے ملک کی ہوم منسٹری نے بھی اس دہشت گرد تنظیم کو اس تنظیم کو دہشت گرد کرار دیا مثال کے طور پر انڈین ایکسپریس کی چودہ فروری دو ہزار پندرہ کی نیوز ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج یہ ویب سائٹ موجود ہے ہوم منسٹر راجنا پارلیمنٹ آن ڈسمبر 2014, थाउजेंड फोर राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सोलह दिसम्बर 2014, हजार चौदह को सऊदी गवर्नमेंट के ऐलान के बाद की बात की है सऊदी ने उन मार्च में इसको किया और दिसंबर में हमारे मुल्क में भी इसको मिडलीट बीन रिक्वेस्ट बैंक इंडिया अंडर यूनाइटेड नेशन शेड्यूल तो ये तहरीक जो है ये हिन्दुस्तान में भी سولہ دسمبر دو چودہ کو دہشت گرد تنظیم قرار پائی تو دو چودہ ہی میں ہمارے ملک میں قانونی طور پر ہوم منسٹری کی طرف سے اس تنظیم کو باقاعدہ ایک ٹرسٹ گروپ قرار دیا گیا ہے اور خود مسلمانوں کی جو حکومت سعودی عرب میں ہے اس میں بھی جو مسلمانوں کا مکہ وہاں پر ہے مدینہ ہے کعبہ وہاں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پر ہے اور اہل عزیز ترفی عرما بھی وہاں پر ہیں ان سب نے مل کے اس تنظیم کو وہاں پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا یہ की ہزار چودہ کی بات बात اور مارچ کی بات ہے پندرہ इसके कुछ वक्त پندرہ کو یعنی اس کے کچھ وقت بعد مرکزی جمیعت اہل حدیث نے عالمی دہشت گردی داعش کی ختشاخہ خلافت اور اسلام کا پیغام امن کے نام سے ایک سمپوزیم منعقد کیا ہے اہل حدیث ہندوستان میں ہے اور بہت زیادہ ہیں اور دلی مرکز وہاں پر ہے وہاں پر جمیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث نے عالمی کر گردی انٹرنیشنل لیول پر جو ٹیرریزم چل رہا ہے اور داعش کا اپنی طرف سے خود ساختہ خلافت کا جو اعلان ہوا ہے اس کے خلاف اسلام کی امن کی دعوت پیغام اسلام کا جو امن کا ہے اس تعلق سے ایک سمپوزیم منعقد کیا اور یہ پندرہ فروری دو ہزار کو ہو چکا ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے یہ اہل حبیز میں اس طرح کا سمپوزیم قائم کیا تھا اور اس کو آپ ویب سائٹ وغیرہ پر مرکزی جمیس اہل حبیز کے ویب سائٹ پر آپ اس کو بھیج سکتے ہیں اور یہ اتوار کا دن تھا اور اس میں اہل حبیز کمپلیکس میں یہ پروگرام کیا گیا تھا اس کے ساتھ اس سے پہلے اس کے بعد کئی لوگوں نے اس طرح کے پروگرام کیے جس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً تمام مسالک سارے مکتب فکر کے علماء جتنے بھی ہیں عالمی سطح پر ہندوستان میں اور باہر بھی ان سب نے اس تحریر کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے اسی طرح سے القاعدہ اور اس کے علاوہ کئی اور تنظیمیں ہیں جو نام کے فرق کے ساتھ وہ ہے دنیا میں پائی جاتی ہوں لیکن اس فکر کو رکھنے والے اس آئیڈیالوجی کے رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو علماء نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ واقعی علماء کے اسٹیٹمنٹ کیا ہے یہ گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹ جو میں نے ذکر کیے ہیں سعودی عرب ہو یا انڈین ہوم منسٹری ہو کیا اسی طرح سے جمیل اہل عزیز کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے سعودی عرب کے علماء کے بڑے علماء جو آج بھی موجود ہیں جو چیف جسٹس وہاں کے سعودی عرب کے عبدالعزیز آل شہر انہوں نے اس تعلق سے کیا کہا ہے دہشت گردی کے تعلق سے ان کا کیا کہنا ہے کہتے ہیں وہ ان ابکار فتح و تشدد ایکسٹریمزم کی جو آئیڈیالوجیز ہیں والإرهاب الذي يفتد في الأرض ويحلق الحرق والنسل ليس من الإسلام في شيء بل هو عدو الإسلام الأول والمسلمون هم أول ضحاياه كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع من عنها من جماعات كيف غلو غلوء و تشدد exaggeration extremism أو باستدار بيكي سوش جسة الزمين من فساد هتاها فصلیں اور نسلیں برباد ہوتی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دہشت گردی جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں علاقے برباد ہو جاتے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں بلکہ سب سے پہلے اسلام کے دشمن ہے جتنی بھی ٹریک آرگنائزیشن ہیں یہ پہلے اسلام کے دشمن ہیں اس کے بعد ساری انسانیت اور مسلمان اس کے ذریعے پہلے ذبح کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایسی تنظیم میں نہ مسلمانوں کی ہیں نہ دوسروں کی ہیں ان کی آئیڈیالوجی میں اگر کوئی ریکارڈ بنتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا دوسرا کوئی ہے وہ اس کے دشمن بن کر اس کا خون بہانے والے بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان اس کے ذریعے پہلے ضبط کیے جا رہے ہیں جیسا کہ ان لوگوں کے جرائم میں دیکھا جا سکتا ہے آج جو ان لوگوں نے انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں پھیلا دی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی آدمی کو پکڑا کا کریمہ پڑھو برا سورت پڑھو نماز کے اکام بتاؤ برا چیز بتاؤ اور وہ گھبرا کر نہیں جا کر شوٹ کر رہے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اتنی جلدی آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کر دیں یہ جو لوگ ہیں یہ کم جانکاری رکھنے والے اور ادھر ادھر سے ملکوں کے جمع ہونے والے جن کو اسلام کا شوق ہو اور جن کو اچھا خاصا مال ملتا ہو اور جن کو وہاں پر ایک ان کی اپنی آئیڈیالوجی اور اسلامی حکومت اور خلافت اور پولیٹیکل اسلام کو وہاں پر چلانے کا موقع ملتا ہو اس طرح کے لوگ دنیا بھر کے وہاں پر جمع ہیں اور یہ اصلاح کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ ان لوگوں کے جرائم میں ان کے کرائمز میں دیکھا جا سکتا ہے جنہیں داعش اور القاعدہ کہا جاتا ہے کہ سعودی کے سب سے بڑے مفتی سب سے بڑے چیف جسٹس وہاں کے اسلامک افیئر کے مفتی جس کو کہا جاتا ہے وہ وہی بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا جو ان سے انکلی ہوئی جگہ پہ صرف القاعدہ اور داعش نہیں بلکہ ان کی طرح یا ان سے نکلنے والی جتنی بھی تحریک آئیڈیولوجیز اور گروپ اور اتنے سیکٹ ہیں کہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں تو سعودی کے بڑے مفتی اور عالم نے بھی اس گروہ کو کنڈیم کیا ہے اسی طرح سے آپ دوسرے عالم کو دیکھیں اور ری انہوں نے بھی اس تحریر کو کنڈیم کیا ہے انہوں نے بھی داعش کو کنڈیم کیا ہے خاص طور سے اس پس منظر میں کہ جب داعش نے وہاں پر اپنے قدم جمائے سیریا میں عراق میں تو اس وقت میں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے اپنے خدبیہ ہی میں ابو بکر بغدادی نے اعلان کیا کیا اعلان کیا کہ آج ہم اسلامی خلافت کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کفر کی حکومتوں میں رہنے کی بجائے اور دور رہنے کی بجائے آج ہمارے پاس آئیں اور یہاں پر ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے انجینئر کی ضرورت ہے خرانے کی ضرورت ہے اب وہ یہاں آ جائیں اس لیے کہ یہ حکومت اسلامی حکومت ہے کہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے اب ان کے لیے اجازت نہیں کہ وہاں پر رہے اور اپنے اس طرح کا اعلان کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دعوت دینا شروع خاص طور سے نوجوانوں کو کہ تم آؤ اور نہیں اس سے منانے آپ دیکھیں سیز سلیمان اور حئی بڑے علماء میں سے جو آج بھی سعودی عرب میں ہیں کہتے ہیں واللہ اللہ لا الا اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جس کے سو کوئی عبادت کے لائق ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا مسلم کسی مسلمان کے لیے آپ ان جملوں کو بہت پسند کہتے ہیں اب کتنا تڑپ کے اندر سے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا حالات چل رہا ہے اسلام کو اس سے کتنا نقصان ہے کہتے ہیں لاج مسلم اباہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ پرمسبل نہیں ہے کہ وہ داعش کے لوگوں سے محبت رکھے ولاسلم کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا کرے کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ داعش کے جو لوگ ہیں آیت آیت کے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرے ہاں اگر دعا کرنا ہی ہے تو اس کو اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اہلا ان کو بگڑے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر دے یہ گمراہ ہو چکے ہیں اہلا ان کو سیدھا راستہ دکھا یہ دعا تو سبھی کے لیے کرنا چاہیے تو دوسری کوئی دعا ان کے لیے نہ کرے بلکہ ان کے لیے دعا کریں تو ہدایت کی دعا کرے کیوں اس سے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ ڈی بی ہے وہ غلط راستے پر ہیں ان کو سیدھے راستے پر لانے کی دعا ان کے لیے کرنا چاہیے اور کہتے ہیں وزا مسلم فی اب انکان ولافی اب انکان کسی مسلمان کے لیے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا یہ جائز نہیں ہے کہ ان سے بیعت کر بیعت کرنا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ اور مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر پولیٹیکل جو پلس کیا جاتا ہے کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا اور میں بات مانوں گا تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان سے بیعت کرے یعنی ان سے اگریمنٹ کرے ان کو فالو کرنے کا ان کا ساتھ دینے کا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ولوسی یا اقوام تمہارے کہتے ہیں کہ میری وصیت میری تاکیب اے میرے بھائیوں تم کو یہ ہے کہ تم کو اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے تم کو اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر کرو تم کو اللہ نے جیسا رکھا ہے اللہ کا شکر کرو وہ الزم وزداد جن ملکوں میں جن عراقوں میں تم ہو وہیں رہو وہیں باقی رکھو اپنے آپ کو چھوڑ کے جاؤ وہ عقی اور غرا اور تمہارے جو حاکم ہیں ان کی بات مانتے رہو سعودی عرب میں خاص طور سے تاکیب کر رہے ہیں کہ تمہارے جو حاکم ہیں تمہارے جو اراق امر ہیں تم اپنی زمین میں باقی رکھو اس کو چھوڑ کے داعش کی طرف مت ان کے ساتھ مت جاؤ ان کے ساتھ مت ہو اپنے اپنے ملکوں میں رہو اپنی اپنی زمین کو پکڑے رہو جہاں کہیں تم ہو اللہ کا شکر کرو اللہ نے جس حال میں تم کو رکھا ہے اور اپنے ملکوں سے چھوڑ کے ان کے پاس جاؤ مت پیسے بھی نا سیل وہ ناؤ اگر تمہارے ہاتھ کی کوئی ہے ان کی کوئی غلط بات تم کو دکھائی دیتی ہے تو تم اس کو مت مانو لیکن صحیح طریقے سے تم ان کو نصیحت کرو ان کے خلاف بغاوت کرنا اسلام کے اصولوں میں سے نہیں ہے جو حاکم ہوتا ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا اسلامی اصولوں میں سے نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس سے ساری زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے اس سے ساری زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے امن خراب ہوتا ہے لہذا مسلمان کو چاہیے کہ جس کا وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے اپنے علاقے میں پڑا رہے وہ توحید و سننا اللہ کی توحید اللہ کی عبادت اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ کام کرو پولیٹیکل معاملات میں پڑھ کے اور ساری انسانیت کو حکومتوں کے خلاف مرہرا کر ان کے خلاف بغاوت کر کے نوجوانوں کو جمع کرنا اور ٹیررسٹ اور دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کی طرف ان کا دماغ چلانا یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے ہاں تم کو کرنا کام ہے کہ بتاؤ کہ ایک انسان اللہ کا بندہ بن جائے اپنی خواہش کی بجائے اللہ کی مان کر اور اللہ کی عبادت کر کے جینے والا بنے اس کی دعوت کو ایک انسان اپنی عقل کے مطابق چلنے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے جیسے نماز، جیسا روزہ جیسی چیزیں جیسے زندگی کے سارے معاملات سکھائے تم یہ سکھاؤ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو یہ نہیں کہ اسلام کے پولیٹیکل ورزن بنا کر اپنی طرف سے تم لوگوں کو پیش کرو اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ کہتے ہیں و اللہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم خیر پر رہو گے اللہ نے چاہیے آپ جہاں بھی ہیں وہاں باقی رہیں اپنے اپنے ملکوں میں ماہور کو اچھا بنانے کی کوشش کریں آج دنیا کے حالات ویسے بھی بگڑتے جا رہے ہیں اور سیاست کا نعرہ لگا کر دنیا کو بدلنے کے چکر میں ساری دنیا میں تباہی پھیلی ہوئی ہے. اسلام اس طرح کا پولیٹیکل की کی بات نہیں کرتا ہے ہاں اسلامی تعلیم دیتا ہے کہ برائی اگر زمین پر ہے تو زمین پر آنے سے پہلے وہ لوگوں کی سوچ میں تھی. اگر سوچ نہیں بگڑتی تو زندگی نہیں بگڑتی اور انسان کی زندگی نہیں بگڑتی تو سماج نہیں بگڑتا سماج کیا ہے سماج لوگوں کا مجموعہ ہے سماج ایند اور پتھر کی دیواروں کا نام نہیں ہے سماج لوگوں سے مل کے بنتا ہے اور سماج کے اندر جو لوگ ان کی جب سوچ بگڑتی ہے تو زندگی بگڑتی ہے جب زندگی بگڑتی ہے تو پوری دنیا میں فساد آتا ہے تو اسلام یہ دعوی دیتا ہے کہ تم ایک حکومت کو بدل کے دوسری حکومت لاؤ گے اس حکومت کے خلاف تم کچھ کر کے کچھ بگاڑنے کی کوشش کرو گے کوئی میسج دینے کی کوشش کرو گے اسلام کی دعوت نہیں ہے ہاں تم یہ کرو کہ لوگوں کے ذہن ان کی سوچ کو سدھارنے کی کوشش کرو آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ لوگ ایک دوسرے سے جنگیں کرتے ہیں. اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. کتنا بگاڑ وہاں پر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مکہ میں آپ نے کیا کیا کوئی پولیٹیکل ریولیوشن لے کر آئے وہاں کے سرداروں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا آپ نے وہاں پر جنگ کا بگل بجائے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی سے ملتے اور اس کو اس بگاڑ سے نکالنے کے لیے اس کو سمجھا دے. یہ کرنے کا کام ہے. اس سے سماج میں بھلا آتی ہے کہ لوگوں کا جو بگاڑ جو سوچ کا بگاڑ آج بڑھ رہا ہے اس سوچ کی بگاڑ کو یہاں سے وائلنس ختم کیا جائے یہاں سے بگاڑ اور نفرتوں کو ختم کیا جائے دنیا سے نفرت اپنے آپ چلی جائے گی تو اس کے لیے ضرور آپ ایک بگڑے ہوئے کو آج ہٹا دیں گے کل اس کی جگہ دوسرا بگڑا ہوا آئے گا لیکن اگر آج سماج کو آپ ایسا بنا دیں کہ اس کی سچائی اور صحیح انسان امن پسند لوگ اگر کوئی بگڑا ہوا ہوگا تو کان پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے لوگ اس کو بٹھا دیں گے لیکن بگاڑ جب بٹا جائے گا پچاس ایسے اور پچاس ایسے ہو جائیں گے ہمیشہ آپس میں جھگڑا چلتا رہے اسلام امن کی دعوت دیتا ہے لہذا یہ علما کا فول ہے جس میں انہوں نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اسلام کو سیاسی بیم کے طور پر پیش کر کے اور اصل سیاست سیاست سیاست کسی کو عام کیا جائے اور حکومتوں کے خلاف اور اور تقریبی حرکتیں ٹیررز ایکٹیویٹیز کس طرح کی کی جائے اسلام اس کا کام نہیں اسلام اس کی بات نہیں کرتا ہے ٹیرریزم کا کیا مطلب ہے پولیٹیکل گین کے لیے پولیٹیکل فائدے کے لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا ہے اسلامی سیاست ہے اسلام جہاں انسان کو پیشاب باقانے کی صفائی سکھاتا ہے وہیں سماج کے اندر سے برائی کو مٹانا بھی سکھاتا ہے اسلام اگر ایک گھر میں ایک مرد اور عورت کو مل کے گھر چلانا سکھاتا ہے تو اسلام مسلمانوں کو حکومت چلانا بھی سکھاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر ہم پسار برپا کر کے اسلام کی حکومت لانے کی کوشش کریں اس طرح کی لاؤ اسلام کی نہیں اور ہمیں اسلام سے اس کے مخالف رہے ہیں اس کا اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے لہذا اس فکر کا جو دہشت گردی کا جو فکر ہے داعش جیسی تحریکوں کا جو فکر ہے اس کا نقصان کیا نمبر ایک ناہب جان مال کا نقصان کتنے لوگوں کی اجازت کتنے لوگوں کے گھر کا اجڑ جانا کتنے لوگوں کے مال برباد ہو جانا اس کی وجہ سے ہوا ہے اسی طرح سے کثیر تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے کتنے لوگ ان کی وجہ سے ملک اپنے علاقے چھوڑ چھوڑ کے نکل گئے کتنے لوگ ریفیوجی کیمپ میں چلے گئے کتنے لوگوں کو ملکوں میں کچھ لیا گیا کچھ ملکوں میں نہیں لیا گیا کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی سارا سینٹر ان کی زندگیاں تھی وہ سب تباہ ہو گیا اسی طرح سے تعلیم دوائیاں بلکہ بنیادی ضرورتوں سے لوگ محبوب ہیں بچوں جتنے بچے اپنے علاقے چھوڑ کے مختلف علاقوں میں چلیں گے ان کا ایجوکیشن کا کیا لوگوں کے لیے جو زخمی ہوئے جنگوں کی وجہ سے آم سول ان کے لیے ان کی, ان کی زندگی ان کی دوائیوں کا کیا ان کے لیے رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ان کے لیے کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے ان کو موقع ہونا پڑا لوگوں کا اسی طرح سے ان کا نقصان یہ ہے کہ ملکوں میں آپس کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوٹرنیشنل لیول پر دائش کی وجہ سے کافی تناؤ گورنمنٹ کے درمیان میں ہوا ریفیوجیز کی وجہ سے یا ان کی جنگوں کی وجہ سے یا حمایتوں کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اسی طرح سے اسلام کے نام کی بدنامی بہت بڑا نقصان جو داعش کا ہوا وہ اسلام اسلام اسلام خراوت خراوت خراوت پہنگے ساری دنیا میں انہوں نے جو بات کہی سارے لوگ جیسی خراوت لگ ہے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں اچھا داعش داعش غلط ہے تو خراوت بھی غلط ہے مسلمانوں کی گورنمنٹ بھی غلط ہے اسلام بھی غلط ہے تو انہوں نے اسلام کا نام لے کر جو غلط حرکتیں کی اسے اسلام کو نقصان ہوا اسی طرح سے لوگوں کے لیے دین کی اسلام کی بات کرنے میں رکاوٹ کا پیدا ہونا یہ داعش کے لیے ضرور ہے اگر آج کوئی آدمی کسی دوسرے غیر مسلم سے کہے بھائی اسلام میں ایسا ہے ہم کو اسلام کے بارے میں مت سنا اسلام ایسا دین ہے کہ جو سارے لوگوں کی جانوں کا دشمن ہے آج اچھا اسلام جو دین امن ہے آج کس طرح کی تحریکوں کی وجہ سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنتے ہیں اسلام کا نام سنتے ہی ہم کو نہیں چاہیے ہم کو سننا بھی نہیں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پہ اسی طرح سے مسلمانوں نے خوف اور مایوسی کا ماحول بنتا ہے اتنی جنگیں اور اتنے جو ہے تناؤ کے حالات اور اس طرح کا ماحول بننے کی وجہ سے ہر آدمی آفس میں ہے کالج میں ہے کوئی بھی غیر مسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے کیا تمہارا دائز کیا تمہارا اسلام, وہ ایک دم پوزیشن میں چلا گیا اسلام کا نہ داعش سے لینا دینا ہے نا کچھ تعلق ہے لیکن پھر اس کو اسلام کی صفائی دینی پڑتی ہے جیسے مجھ کو آج دینی پڑتی ہے کہ نہیں بھائی اسلام جیسے کبھی نہیں دکھاتا اسلام ایسا نہیں بتاتا ہے اسلام کا داعش کا کوئی تعلق نہیں مسلمان اسلام کی پوزیٹو بات کرنے کی بجائے ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے داعش کی وجہ سے ان کو ہر عالم کو خطبے میں یہاں وہاں بین میں صفائی دینی پڑ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں ان نقصانات کس ہیں مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں آج دیکھیں امریکہ میں اس طرح کی باتیں ہونے لگی امریکہ جو آزادی والا ملک ہے وہاں سے بولنے والے ہیں کبھی بولنا شروع کر دے اس ملک میں اگر کوئی باہر سے مسلمان آتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں اس کی چیکنگ زیادہ کریں گے بلکہ اس کو آنے نہیں دیں گے اتنے سال تک نہیں آنے دیں گے اتنے مہینوں تک آنے نہیں دیں گے ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا دھرم کے نام پر ریلیجن کے نام پر ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کی رکاوٹیں پیدا ہونا اس سے پہلے کبھی یہ سارا نئے الن کے بعد ہوا ہے دو ہزار کے بعد ہوا ہے پہلے اشتہارات دنیا میں چھوٹے موٹے مواقع ہوتے ہیں ہاں آج ریلیجن کے نام پر مسلمان ہم کو نہیں چاہیے کیوں مسلمان مصیبت ہے یہ لوگوں کے دلوں میں کام سے آیا اس طرح کی جو ٹیر آرگنائزیشن ہے ان کی کرتوت کی وجہ سے آج مسلمان سارے مسلمانوں کو ایک مسلمان جس نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں اس نے کسی چڑیا کا بھی پتہ نہیں کیا ایسا مسلمان بھی آج کہیں جاتا ہے اگر کوئی ایئر پلین میں سوار ہوتا ہے یا بس میں جاتا ہے ٹرین میں جاتا ہے اور اس کے پاس کتابوں کا باکس ہے سارے بیٹھے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں بم تو نہیں لے کر آئے ہیں یہ ہمارے لیے جی مہنگ تو لے کے جی نہیں آیا ہے تو یہ دین دار طبقہ جو ڈاڑی والا ٹوپی والا کرتا پجامہ والا جو بہت زیادہ دین پہ چلنے والا پابند ہے بے چارہ اتنا بھی امن والا کیوں نہ ہو کسی سے جھگڑا نہیں आज देखकर लोग लोग समझते जितना दिन का पावन होगा उतनी बड़ी मुसीबत होगा क्यों इसलिए कि इन्होंने जो ब्याह पहना उसका मोबिन लादेन हो या अब बगदादी हो या एमन अंदवारी हो है, इस तरह के जितने भी लोग हैं इन लोगों का जो दिखावा था पहनावा था कि एकदम रिलीजियस लोग थे लेकिन इनकी आइडियोलॉजी सब दिल के है अब इनको देख मुसलमान की तस्वीर लोगों के जहनों में बैठ गई ऐसे लोग टेरिस्ट होते हैं تو ایک عام مسلمان بےچارہ کہیں بھی جا رہا اس کو हैं دیکھ رہے ہیں زیادہ چیک کر رہے ہیں ایئرپورٹ سے جا رہا ہے رینڈم سیکیورٹی کے لیے اس کو ہی چنا جا رہا ہے آؤ اگر آؤ کیوں آپ کا چیک کرنا ہے رینڈم اس کو کیوں دوسروں کو کیوں نہیں آپ مسلمان ہیں بولے گا نہیں اس کے ذہن میں ہے ایسا آپ نے کہہ چھوٹا ہے تو یہ آپ سوچیے کیوں مصیبت پیدا ہو اس طرح کی تحریکوں کی وجہ سے کی وجہ سے مسلمان اسی طرح سے ریفیوجیو کا معاملہ آپ देखिए کتنے سارے مسلمان دنیا بھر میں ریفیوجی کبھی تھے ہسٹری میں آپ देखिए। آج مسلمان کتنے ملکوں کے وہ ملک تباہ ہو گئے پورے کھنڈر بنا दिए گئے ادھر سے حملہ امریکہ کا حملہ خلا کا حملہ آپس کے جھگڑے ہوتے ہوتے کتنے ملک کھنڈر ہوتے کس وجہ ہو سے کھنڈر ہوتے اسی طرح کی آئیڈیولوجی کی وجہ سے اس طرح کی تحریکوں کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی اسی طرح سے اسلام کے خلاف جتنے دیکھی ظاہر بات ہے کوئی اسلام کو پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہر آدمی کو اختیار بھائی کسی کو پسند کرے نہ کرے لیکن جو چیز لوگوں کے ذہنوں میں تھی آج زبانوں پر آ رہی ہے آج کھل کے اسلام کے خلاف آدمی لکھ رہا ہے آج کل کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک آدمی بول رہا ہے کوئی ٹی وی پہ بول رہا ہے کوئی انٹرنیٹ پہ بول رہا ہے کوئی کسی سوشل میڈیا پہ بول رہا ہے آج سارے لوگ کے طاقت کے ساتھ بول رہے ہیں اور اس سے سماج میں بھلا آنے والی نہیں ہے اس سے نقصان ہی ہونے والا ہے تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے ہیں آپ ذرا اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے سوچیں پہلے کیوں نہیں تھا آج کیوں آج سے بیس سال پہلے چیزیں نہیں تھیں تھوڑا بہت معاملہ ہوتا تھا عام طور سے فلسطین کا معاملہ بار بار انٹرنیشنل لیول پر آتا تھا آج آج کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں جس میں سکون عام طور سے اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہوئے کس کے پیدا کیے ہوئے جہاں اسلام کے دشمنوں کا اشتہاس ہے وہیں اسلام کا نام لینے والے اسلام کے دشمنوں کا بھی ہے یہ اسلام کا نام دے رہے لیکن ایسی تحریک اور ایسی انرجیز پیش کر رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وزارا ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج پہلے اور آخری حج حجت الوزا جس کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا اور وہ او پہلا اور آخری حج کیا اور اس وقت سے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہے اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور اس اونٹنی پر سے آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ کیا ہے اور اس خطبے میں آپ نے ایک بات کہی وہ بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے بتانے کے لیے ہے کہ اسلام اور ایمان کا جو لفظ آیا ہے یہ سلامتی اور امن کا لفظ ہے ایمان کا تعلق امن سے ہے اور سلامتی کا تعلق اسلام, اسلام کا تعلق سلامتی سے ایک آدمی کے دل میں اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آئے تو اس کی زندگی میں سماج کے لیے امن آنا چاہیے امن ایمان کا تتازہ ہے اسی طرح سے ایک مسلمان اگر واقعی و اسلام پر چلتا ہے تو اس کی زندگی میں سارے سماج کے لیے سلامتی آنی چاہیے یہ کسی نے سکھایا اپنے آخری خطبے میں جبکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا پولیٹیکل پاور مسلمانوں کے پاس है یہ نہیں کہا سب کو اچل دو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ نے فرمایا اللہ عبر کم بلمخمی کیا میں تم کو بتاؤں مومن کون ہے ایمان والا کون ہے آپ نے پھر خود ہی جواب دیا آپ نے کہا من امینا ہوں نہ تو امواری ہوں وہ انفوسی ہوں مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان کو اور اپنے مال کو امن میں محسوس کریں مومن کون ہے ایمان والا کون ہے ایک آدمی بلیور جس پہ آپ کہیں کون ہے تھرو بلیور کون ہے جس کا حال یہ ہو کہ لوگوں کو اپنی جان کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں امن ہو کہ یہ آدمی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے یہ ہمارا مال برباد نہیں کرے گا چھینے کریں گے یہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا ہماری جان کو اس سے دھوکہ نہیں ہے ایسا آدمی اگر ہے تو یہ مومن ہے اور آپ نے فرمایا و مسلم منسلی من نہ تو ملنی ساری مسلم کون ہے مسلم کون ہے آپ نے بتایا کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہے ہیں جس کی زبان صرف ہاتھ سے نہیں اسی کے نقصان زبان سے بھی پہنچایا جاتا ہے لوگوں کی عزتیں برباد کرنا لوگوں کے دل دکھانا یہ نقصان زبان سے ہوتا ہے اور ہاتھ سے لکھنے سے بھی ہوتا ہے ٹائپ کرنے سے بھی ہوتا ہے ماردھار کرنے سے بھی ہوتا ہے لہٰذا بتایا گیا کہ زبان اور ہاتھ سے سارے لوگ یہ نے کہا مسلمان سلم اناس کو مل نسال یہ وہ بھی اناس کس کو کہتے ہیں الناس میں سارے لوگ آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں غیر اس بھی آتے ہیں اس حدیث کو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تعریف کی کہ ایمان کا تقاضا امن ہے. اسلام کا تقاضا سلامتی تو واقعی مومن وہ ہے جو امن والا ہو واقعی مسلم وہ ہے جو سلامتی والا ہو صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے کیوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اونا الصلّہ کا اللہ وحمت اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف عرب والوں کے لیے صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی کیونکہ عالمین میں صرف انسان نہیں آتے ہیں انسانوں کے ساتھ جانور بھی آتے ہیں چرند پرند مچھلیاں اور چوپائے سب کے لیے اللہ تعالہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت یعنی مرسی بنا کر بھیجا ہے اسلام کی تعلیم یہ قرآن کی تعلیم ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا کرے آپ بھی اس کے ساتھ برا کرو اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. کبھی آپ نہیں کہتا بھائی میں نے برا اس لیے کیا اس لیے کہ مجھ سے پہلے اس نے برا کیا है اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ لوگوں کو اپنا دشمن بنائے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو آلریڈی دشمن آپ کا ہے چاہے غلطی اس کیوں نہ ہو وہ جانتے بوجھتے آپ کا دشمن بنائے آپ اس کو دوست بنا کہاں پر ایک قرآن نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ حدین بھائی کیا فرمایا سورہ رے قبدیلت میں آج نمبر چوتیس پینتیس اللہ نے کہا اور بھلائی اور برائی اچھا اخلاق برا اخلاق دونوں برابر نہیں ہو سکتے بھلائی اور برائی اپنی ذات میں اپنے نتائج میں اثرات میں برابر نہیں ہو سکتے ارفا بل رفیح ہے تم برائی کو دور کرو دفا کرو ایک ایسی چیز ہے جو اس کے مقابلے میں بڑھائی والی تھی بھائی بھائی نہ کہ ان حمیب جب تم ایسا کرو گے برائی کے بدلے بڑھائی کرو گے بد اخلاقی کے بدلے میں اچھا اخلاق برتاؤ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو آدمی تمہارا دشمن بنا ہوا تھا وہ تمہارا ڈگری دوست بن گیا ہے لیکن یہ چیز بہت آسان نہیں ہے برائی کرنے والے کے بدلے بلائی کرنا آسان نہیں وہ ہمیں یہ لگتا ہے چیز انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو بہت خبر کرنے والے آدمی میں ہے تو وہ اپنی بھلائی اور اخلاق سے اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے اگر پیشنس اور جس کو آپ کہیں گے اپنے آپ پر قابو پانا اگر آدمی میں نہیں ہے تو اپنے دوست کو بھی وہ دشمن بنا دے گا یہ سلام کی تعلیمات میں سے ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تم دشمن سے بھلائی کر کے اس کو دوست اگر اسلام دہشت گردی کا دن ہوتا تو اسلام یہ سکھا تھا کہ دشمن کو کچل دو تیل بھی آدمی دشمن دنیا میں بھا پی نہیں رہنا چاہیے اللہ نے یہ سکھایا اللہ نے کیا سکھلا دشمن ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو ظلم بھلائی کرو احسان کرو اور اس کی برائی کے باوجود بھلائی کرو کیوں وجہ کیا ہے کیوں کرنا ہے تم کو بھائی اس کا تمہارا موٹو کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم برائی کے بدلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کو کچلو کی تعلیم نہیں ہے دشمن کو پیس دو کی تعلیم نہیں ہے دشمن کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرو اسلام دوست بنانے کی تعلیم دیتا ہے دشمن بنانے کی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اسلام میں جان کی کتنی قیمت ہے اور جان کا کتنا احترام ہے چاہے کوئی بھی جان ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عجل انہو من ذالک اسرائیل قتل نفتم بغیر نفتی او پسا بن فل اب بکا قتل امن احاق الماعیدہ میں آج نمبر بتیس میں اللہ فرماتا ہے اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ لی کہ کسی انسان کا کوئی قتل کر دے جبکہ اس نے زمین میں پسار پھیلایا نہ ہو یا اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو یعنی اس کی سزا کے طور پر گورنمنٹ کی طرف سے جان کے بدلے جان سزا نہ ہو اپنی طرف سے کو قتل کر دے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا جائے امن اخیاہ بخ انما اخا سیا اور جو ایک انسان کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے کہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے زندگی دے دی ساری انسانیت کی جان اس نے بچا اسلام کی تعلیم بتاتی ہے کہ جان جان ہے ایک ہو یا ہزار ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے میں نے زیادہ لوگوں کا قتل نہیں کیا بس دو چار کا کیا نہیں ایک بھی ہے ایک بھی قتل ایسا ہے ایسا ہی بڑا اور گھرانہ جرم ہے جیسے ایک انسان ساری انسانیت کو قتل کر ہے کیوں اس لیے کہ جان کا احترام اس نے ختم کر دیا اب ایک ہو یا کئی بات تو ایک ہی تو اسلام میں جان کا احترام اتنا ہے کہ ایک قتل کرنا ساری انسانیت کے پت کے برابر ہیں اور ایک جان بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام دہشت گردی کا دن نہیں ہے بلکہ امن اور پناہ دینے والا دن ہے اسلام میں شرک بنانے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اسلام میں جائز نہیں لیکن جو شرک کرنے والے ہیں اگر وہ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن بھی ہو لیکن اس کے بعد اگر کسی جنگ میں کسی حال میں اگر وہ مسلمانوں کی پناہ میں آتے ہوں مسلمانوں کے پاس سیکیورٹی جاتے ہیں کہ ہم کو پناہ دو ہم کو سیکیورٹی دو اسلامی یہ تعلیم دیتا ہے کہ مشرک کو بھی آپ کو پناہ دیتا ہے اللہ کی نبی اللہ تعالیٰ برماتا ہے پرانے کریم میں وہ اندم ملر مشرقین سجا رکا تو عظیم حق تیس الله کلام اللہ تم <مَأْمَنَةً> اگر ایک مشرک شرک کرنے والا اللہ کے کی سوا کئیوں کی عبادت کرنے والا اس زمانے میں آپ دیکھیے جس جاگر میں بات ہو رہی ہے ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے آپ کے مقابلے میں دوسرے لوگ تھے عرب کے قریش کے لوگ اور اسی طرح سے دوسرے جو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور مسلمانوں کے دشمن تھے تو ایک جو ہے دونوں کے بیچ میں ایک فصل اور الگ معاملہ ہو چکا تھا کہ یہاں پر ہے وہ وہاں پر ہے اور آپس میں جنگوں کا ماحول تھا اس ماحول میں بھی اسلام نے بات بتلائی وہ ان احدمین مشرقین سجارت اگر مشرقین میں سے کوئی ایک آدمی آ کے تمہارے پاس بنا مانگے بجر ہو تو ان کو بنا دو ہر کلام ہوگا یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن رہے اس کو قرآن سناؤ وہ تمہارا دشمن کیوں بنا اسلام معلوم نہیں اسلام کہاں ہے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ کے پیغام اس کو قرآن سناؤ بتاؤ آپ اسلام کیا ہے کیوں دشمن بنا بھائی اسلام کی وجہ سے تو ہمارا دشمن مانا اسلام یہ نہیں ہے کہ تو, تو سمجھ رہا ہے اس کو قرآن سنا اسلام کا پیغام حقیقی پیغام حق کام کلام ہوگا تم میں اب نہیں مانا پھر اس کے امن کی جگہ تم خود اس کو لے جا کر چھپو کینے کا گھر پہ اس کو کہو کہ اب جا دو نہیں اسے تمہارے پاس پناہ نہیں ہے अपनी تمہارا کام ہے کہ تم اپنی سیکورٹی میں لے جاؤ اور اس کی پنا کی جگہ پر اس کی امن کی جگہ اس کی سیکورٹی کی جگہ پر اس کو لے جا کر چھو کیوں ایسا کرو اللہ نے دشمن کی کیوں بنے یہ کی تمہارے دشمن یہ اس لیے بنے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے دار کبھی این ہوں قوم اللہ عالم ہو سنانا ہے ان کو پناہ کیوں دینا ہے ان کو کیوں پہنچانا ہے ان کو معلوم ہی نہیں کہ تمہارے دشمن اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ جانتے ہی واقعی سامان کیا ہے آج ضرورت اس بات ہے. کی ہے کہ مسلمان آج اسلام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں غلط تحریک کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ہیں آج مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں کو بتائیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہو اسلام نہیں ہے جو لوگ اسلام کے نام پر غلط حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کیا اسلام ہے اور کیا نہیں ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آخری بات میں کہیں کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواہد کے بارے میں بات ایک اسلامی گورنمنٹ ہے لیکن پوری دنیا میں اسلامک گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ نان مسلم گورنمنٹ بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ میں مختلف ملکوں کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک سے دوستیاں اور اسی طرح سے معاہدے اور ان کے ساتھ بہت ساری ٹریٹیز ہوتی ہیں اگر اس ملک میں رہنے والا نان مسلم ہے کیا وہ اس کی جان لے سکتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقطلا معاہدن محاد کس کو کہتے ہیں وہ آدمی جو کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جس کا اسلامی ملک کے ساتھ میں تعلق ہو دوستی ہو جنگ نہیں چڑی بھی منقطع مصیرتی اردائی کوئی آدمی کوئی مسلمان کوئی مسلمان کسی ماہد کا قتل کرتا ہے کسی نان مسلم گورمنٹ میں رہنے والے آدمی کا جو مسلمان نہیں ہے اس کا قتل کرتا اس کو डालता ڈالتا ہے مسلمان نے مارا ہے ایک غیر مسلم کو مارا ہے لیکن وہ مراحل ہے اگر اس کو قتل کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی حالانکہ جنت کی خوشبو کا حال یہ ہے چالیس سال کی دوری سے جنت کی خوشبو مل سکتی ہے آپ بتائیے ایک مسلمان ایک نان مسلم کا قتل کرنے کی وجہ سے جنت سے محروم ہو رہا ہے کیا اسلام یہ بتاتا ہے کہ نان مسلم کو مار ڈالو اگر یہ ہوتا تو یہ حدیثیں کہاں سے آئی اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ نان مسلم کو مار ڈالنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو جنت تو نہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے ہیں ان کو قتل کرتا ہے اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا اگر اس طرح کی دعوت اسلام کی ہوتی تو اس طرح کی حبیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے لوگوں کو واقعی بتایا اسلام کیا ہے ان کی باتوں میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام جان کی حفاظت کے لیے آیا ہے سماج میں امن کے لیے آیا ہے اور اسلام میں جتنی مسلمان کی زندگی پیمتی ہے دوسرے مسلمان دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کی جان بھی بلا وجہ قتل ان کو نہیں کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹ اس کو طے کرتی ہے یعنی کہ کوئی جان بھی نہیں نکل جائے اور مسلمان نہیں بنیاد کو باندھنا شروع کرے اگر مسلمان بھی اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کی بنیاد پر اس کی جان لینی ضروری ہو گورنمنٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے اس کو قتل کیا جائے گا جان کے اعتبار سے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی نہیں کہ ہر آدمی اپنی آئیڈیولجی کی بنیاد پر لوگوں کی جان دینے والا بنے اسلام میں اس بات کی مسلمانوں کو گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری مجلس کو اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور اسلام کے بارے میں جو غلط سہنیاں عالمی سطح پر پھیل رہی ہیں یا پھیل چکی ہیں ان کے بارے میں جانکار لوگ خاص طور سے ان غلط پہنیا کو دور کرنے کی کوشش کریں جو کہ بہت سارے علماء کر بھی رہے ہیں اور ممبروں سے جمعہ کے قطبوں میں اس طرح کے پروگرام میں اور بہت سی میٹنگ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں اسلام کے پیغام کو اہم کیا جائے خاص طور سے نوجوانوں کو کیونکہ اس عمر میں جوشی ہوتا ہے ان نوجوانوں کو خاص طور سے چاہے وہ کسی بھی مقصد میں ذکر کے ہوں ان سب کو سیاسی طور پر اس طرح کی حرکتوں سے اس طرح کی آئیڈیلجی سے بچانے کے لیے پوری طاقت لگائی جائے اور ان سے پھر جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو بہتر بنایا جائے تاکہ عالمی سطح پر امن قائم ہو اور ہمارا ملک بھی امن والا ملک بنے اور یہاں پر آپس کے تعلقات بہتر بن کے ہمارا ملک ایک بڑا سپر پاور بن جائے اور زیادہ ترقی کرے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہے لوگوں کے لیے بھلائی بن کر رہے ہیں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن کر رہے ہیں تو خیر انا من ان پاؤں گا لوگوں میں بہترین ہی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوں اسلام کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کو بھلائی فائدہ اور نفع پہنچانے والا ہو نقصان پہنچانے والا نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور اسلام کا صحیح فہم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دہ فرمائے اور دہشت گردی کا اللہ تعالی دنیا سے خاتمہ کر دے اور ساری انسانیت کو سکون اور چین دے سارے انسان امن کے ساتھ دنیا میں رہنے والے بنے اور اس امن کا ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کو بنائے ساری دنیا میں بھی عام طور پر اور خاص طور پر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے ماحول کو بھی اللہ تعالیٰ امن وارا بنائیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دعا ہے اکو الحال اور سب سے